جس پر اللہ نیلانت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوہے میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا